دوسرا پارہ ہے آیت نمبر ہے 177 ستہتر نمبر 177 سیونٹی سیون پارہ نمبر ایک سو ستر سورت البقار پارا نمبر دوسرا شریفی ول والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة, والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والساوى الرقاب فأقاموا الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والزراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون یہاں سے اللہ رب العزت خطاب کر رہے اہلی کتاب کو اور اہلی کتاب کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم نے ایک مسئلہ پکڑ لیا وہ قبلے کا مسئلہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا قبلہ تبدیل کرنے کا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ تبدیل کر دیا اللہ کے حکم سے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے لگے تو تم نے اس مسئلے کو اتنا بڑا چڑھا کے چھیڑا ہے اور اسی پہ باخ مباحثے میں لگ گئے ہو تو حالانکہ یہ قبلے کا مسئلہ صرف اور صرف نیکی یہ نہیں ہے بلکہ اور کیا بھی ہیں اللہ رب العزت اور نیکیوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور ان سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ صرف نیکی کے بعد صرف قبلے کے تحویل یا قبلے کا باخ مباحثہ نہیں ہے اللہ کی جہت ہر طرف ہے انسان کی نیت کو اللہ رب العزت دیکھتا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے نہیں کیا لہٰذا اس کو آپ پورا مکمل نیکی نہ سمجھیں بلکہ نیکیاں اور بھی ہیں اور صرف قبلے کا مسئلہ یہ مسئلہ ضروریاں نہیں ہے بغور مسائل اس سے اہم ترین مسائل اور بھی ہے جن کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے عرب الزت ان اہلی کتاب کو ان مسائل کی طرف متوجہ فرماتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ ایمان کا ہے سب سے پہلے مباحث ایمان پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی یعنی ایمان قوت ہے یا ہم کتنے مومن ہیں اللہ خود کتنے مانتے ہیں اور اسی طرح اللہ کے ماننے کے ساتھ روز قیامت کا مسئلہ ہے فرشتوں کا ہے کتاب کا ہے انبیاء کا ہے موال کے اندر نیکی ہے چکا کر دینا ہے سبقات نکالنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اور پھر رشتہ داروں کے حقوق ہے ان کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے یقین لوگ ہوتے ہیں میرے میں ان کا،, ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے مساکین لوگ ہوتے ہیں مسافر ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے تو یہ سب کے حقوق کا خیال رکھنا یہ ساری نیکیاں ہے۔ صرف قبلے کے اوپر بحث مباحثہ کرنا ہی. یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے یہ تو مسئلہ کا حل ہو گیا ہاں جی پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے اللہ کے حکم سے بعد میں چینج ہو گیا بعد میں اللہ رب العزت نے قبلے کو تبدیل کر دیا اللہ کے حکم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کیا کر دیا تبدیل کر دیا تو لہٰذا اس میں بحث مباحثہ میں کرنا وقت ضائع کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض غلام ہوتے ہیں لوگ ان کو آزاد کرنا اس پہ یہ نیکی ہے ثواب کمانا ہے اسی طرح نماز کا مسئلہ ہے پانچ وقت نماز ہے زکوٰۃ کا دینا ہے اور عفاء عہد یہ ضروری ہے جب بھی کسی سے وعدہ کرے یہ نیکی ہے اس سے ایفا کریں اس کو پورا کر لیں اسی طرح صبر کریں حالت راحت میں اور حالت تنگی میں جب تمہارے اوپر راحت آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اسی طرح تنگی آ جائے کوئی مشکل آ جائے تو اس میں کیا کرے صبر سے کام لے اور جنگ وقت میں جب دشمن کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو جب تمہاری لڑائی ہو دشمن کے ساتھ اس وقت تک صبر کیا کرے صبر سے کام لے اللہ بجتم فرماتے ہیں تو یہ نیکیوں کے کام سارے صرف نہیں ہے لسل بر انت وجوہوں کے بل نشرت و النگ اللہ ربض فرماتے ہیں صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ تم تو تولی کرے تم رخ کرو ہاں جی وجوہا کو اپنے چہروں پر مشرق والمغرب مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف بیت المقادس کو قبلہ بنانا اسی کو درست کرنا سو فیصد باقی سب کو غلط کہنا یہ نیکی نہیں ہے یہ صرف اور صرف یہ نیکی نہیں ہے اگر کوئی ہے کہ نہیں مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو اب اسی جانب پر ہے اور مشرق کی طرف وہی نماز پڑھے تو یہ کیا ہے یہ غلط ہے اللہ رب ہیں اسی کے اندر خاص کرنا نیکی کو اور نیکی کو محسوس, محسوس کرنا محصور کرنا طبلے کے مسئلے کے اندر یہ کیا چاہیے کوئی کل نہیں اس طرح نہ کیا کرے اس مسئلے پر قائم نظر کرے باقی نیکی بھی ہے اللہ فرماتے ہیں کن نردر لیکن اصل کی یہ ہے من اس آدمی کی نی کی ہے آ من اللہ جو ایمان لے آئے اللہ کی زاب کر اور اسی طرح میں آخر آخرت کے دن پر ایمان مان لے آخرت کے دن کو مانے کہ اس دن ہم نے اللہ کے سامنا کرنا ہے حصہ کتاب دینا ہے اللہ رب العزت ایک ایک بات کے بارے میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اسی طرح والملائکہ فرشتوں کے اوپر ہم ایمان لیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نہ بنائیں فرشتوں کو اللہ کے مخلوق بنائیں ایسے مخلوق کہ وہ اللہ کی ایک ایک بات کی پاسداری کرتے ہیں اور اللہ کی بات سے روگردانی نہیں کرتے وہ کبھی بھی اللہ کی معاصیت نہیں کرتے استعمال لانا چاہیے اور اسی طرح ون کتاب اللہ کی جو کتاب ہے اس پر ایمان لانا چاہیے یہ نیکی کی بات ہے جتنی بھی کتابیں ہیں آسمانی یہ سارے پر حق جو صحیح ہیں یہ سارے پر حق ہے اس طرح ان پر ایمان رکھنا چاہیے یہ اسی طرح انبیاء پر ایمان لے آئے پر ایمان لانا انبیاء کو حق ماننا انبیاء کو اللہ کی طرف سے نمائندے مقرر کر کے اللہ نے بھیجے ہیں ان کو حق ماننا یہ کیا ہے یہ ایمان کی باتیں ہیں یہ بھی نیکی کی بات ہے اور اسی طرح وہ آت الما لالا خوبی اور وہ نکی اثر میں اس شخص کی ہے کہ ایمان ان چیزوں پہ لے اور نکی اس شخص کی ہے دراصل عاطمالی جو ماں کو دیتا ہے اللہ خوبی اپنی رضامندی کے ساتھ ہاں جی کس کو ذویل قربا اپنے رشتے پر اپنے مال کا کیا کرتا ہے خرچ کرتا ہے اس سے جو حقوق حقوق کے ہیں ان حقوق کا خیال رکھتا ہے فرضداری کرتا ہے جو مال اللہ نے دیا ہے تو رشتے داروں کا بھی حق اس طرح سے نکال لیتا ہے والی تعمہ اور اسی طرح یتیموں کا بھی حق نکال لیتا ہے یتیموں کا خیال رکھتا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث ان وقا فیرال یتیمی کہا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کا کفالت کرنے والا ایسے ہیں کہاتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں ایسی کر دی مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ میڈل انگلی ہے یا صبابہ ہے جو کہ انگلی کہتے ہیں ان دونوں کو اللہ نے ایسے کر دی کہ مطلب ہم دونوں ایک مقام پہ ہوں گے ایک درجے میں ہوں گے جنت میں اللہ عزتیں گے اکٹھا کر دیں تو یہ کافی یتیم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ نیتی ہے اور اسی طرح مساکین مساکین کے ساتھ مدد کرنا عالمے سے پیسے دینا مسکین کا حق ادا کرنا اور مسکین کی یعنی جو فقر ہے وغیرہ تو اس کا لحاظ رکھنا اور اس کو کچھ نہ کچھ خرچہ دینا اپنے معنی سے یہ ہے نیکی کہ ابن اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وہ آدمی جو کہ ابن السبیل کا خیال رکھے ابن السبیل کا مطلب یہ ہے کہ مسافر ہو جو کہ راستے میں گزرنے والا ہو راستے والا جو راستے پہ سفر کر کے گزر رہا ہے اور سفر کر کے آگے جا رہا ہے منزل مخصوص تک تو اس کی مدد کرنی اس کا خیال رکھنا مسافروں کا خیال رکھنا وقت اور ان لوگوں کا خیال رکھنا جو مانگتے ہیں بیچارے اللہ کے نام پر ان کو پاس کچھ نہیں ہے اور ذریع نہیں ہے جو معذور لوگ ہیں مانگتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو مال اللہ نے دیے ان میں سے کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے اور پھر اور اسی طرح وہ لوگ جو کہ رقاب میں ہے رقاب سے مراد وہ ہے جن کی کردنے کسی کے قبضے میں ہیں اور جو غلام ہے یا پھر رقاب میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ناحق کیسوں میں جیلوں میں ہیں اور ان کے کچھ جرمانے ہیں ان کو آدائی کی کر کے ان کو جیل سے نکالنا آزاد کرنا ان کو اپنے بچوں تک لے جانا اور آزادی دلانا تاکہ آئین زندگی یہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارے تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی ایک نیکی ہے اللہ فرماتے ہیں صرف طبلی کا مسئلہ نیکی نہیں ہے کہ اسی کو تم نے نیکی سمجھ کر کسی میں باس واسے میں لگے ہوئے اور تم نے اسی پر ٹائم ضائع کرنا ہے باقی یہ ساری نیکیاں ہیں اللہ فرماتے یہ جی کیا کریں تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ ساری وہ چیزیں بیان کر دی کہ کیا ہے وہ یعنی یہ نیکیوں کے کہ کیا ہے یہ رب اللہ فرماتے ہیں ایمان باللہ یہ سب سے ضروری ہے ایمان بلا یہ ضروری ہے ایمان پر پر ضروری ہے کتابوں پر آسمانی کتابوں پر ایمان یہ بھی ضروری سے ہے انبیاء کو ماننا اپنے مال میں سے ضرور قوربہ کا یا تمام کا مساکین کا مسافروں کا ساحلین کا علاموں کا حق ادا کرنا یہ بھی نیتی ہے اس آیت کے اندر لئی طلبر انط الو حکم کے بدل مشرق المغرب ولاکن برآب حم المتقن تک یہ جو آیت ہے آیت نمبر ایک سو ستہتر اس میں اللہ کے الشانہ نے ایمان کے جو اصول ہے وہ بیان فرما دیے اور ایمان کی کیا اصول ہے اس میں صاف اصول کی طرف اللہ نے اشارہ فرما اللہ میں کے اندر ایمان کے سات اصولوں کی طرف اشارہ فرما دیے سب سے پہلے جو اصل ہے اس میں جو اصل ہے سات, سات نہیں ہے پانچ ایمان کے اصول ہیں یہاں پانچ ایمان کے اصول نے کیا فرما دیے بیان فرما دیے سب سے پہلے کیا ہے ایمان ہے ان اصول میں سے یعنی یہ کیا ہے یہ نیکیو قسم ہیں اللہ رب العزت یہاں پانچ نہیں چھ اللہ رب العزت چھ قسم کی نیکیاں بیان فرماتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں یعنی نیکیاں کہتے ہیں یہ نیکی ہے صرف اور صرف حبلے کا مسئلہ یہ نیکی نہیں ہے اور نیکی کو محصور کرنا فبلے کے مسئلے میں یہ رد فہمی ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر کتاب کو اشارہ فرما دیا کس صرف نکی یہ نہ سمجھے کہ قبلے کا مسئلے میں باہر واسطے میں نظر رہو یہ نیکی ہے بلکہ جی نے کیا جو کہ بہت ضروری ہے وہ اللہ عزد یہاں بیان فرما رہے سب سے پہلے سب سے پہلے جو نکی ہے وہ کیا ہے یعنی ایمان کے اصول کو سمجھنا ہے اور ایمان کے اصول من آمن باللہ ایک اصل یہ ہے دوسرا اصل ہے وہ یوملہ تیسرا اصل ہے والملائکہ ملائی چوتھا اصل ہے والکتاب کتاب و کتاب ہے چار نمبر پر و نبی یہ پانچ اصول ہے اللہ رب العزت نے یہ پانچ اصول یہاں ایمان کے بیان کر دیے کہ یہ جو پانچ, و پانچ یہ ساری کی ساری یہ لیکی کی کیا ہے بات ایک نیکی تو یہ ہوگی اس کے علاوہ دوم نکی یہ ہے کہ مال کے بارے میں اللہ بتاتے کہ مال کو دینا جو کہ محبوب چیز ہے مال اور تبعی طور پر مال کیا ہوتا ہے محبوب ہوتا ہے چاہے وہ مال انسان نے خود اپنی محنت سے کمایا ہو یا اس کو ورثل میں ملا ہو ٹھیک ہے نا یا کسی نے اس کو ویسے زکاط میں دیا ہو یا مال غنیمت حاصل کر کے اس حاصل کیا ہو جس طریقے سے بھی ہو لیکن مال کیا ہے محبوب ہے اس محبوب مال کے بارے میں اللہ نے اصول بتا دیا کہ اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے نمبر ایک دو نمبر پہ یتیموں کا تین نمبر پہ مساکین چار نمبر پہ مسافروں کا پانچ نمبر پہ سا ابین کا چھ نمبر پہ غلاموں کا کیا رکھنا ہے آپ خیال رکھنا ہے تو یہ چھ اصول اللہ نے مال کے بارے میں بتا دیے اور پانچ اصول ای کے بارے میں بتا دیے چھ اور پانچ یہ تقریباً گیارہ نیکیاں بن گئی یہ گیارہ نیکیاں ہیں اللہ پر متحد صرف قدرے کا مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے بعد جو اصل سالست ہے وہ کیا ہے اقام قابل ہے نماز سے قائم کرنا اور نماز کا قائم کرنے سے مراد وہ پانچ گانا نماز ہیں اس کو قائم کرو جماعت کے اقلی اصولوں کے ساتھ آزاد کے ساتھ شرائط کے ساتھ ترکان کے ساتھ یہ چیز کیا ہے یہ بھی ایک نیکی ہے سہارم نیکی کیا ہے کہ زکوٰۃ کا دینا ہے زکات کے مسائل ہے زکوٰۃ کا سمجھنا یہ ساری چیزیں کیا ہے یہ نیکی ہے اس پہ آپ ٹائم لگاؤ پنجم نیکی یہ ہے ایفائے عہد کرو جو عہد تم کرو گے اس کی کیا کرے وفاداری کیا کرے یعنی وعدہ خلافی نہ کیا کرے کیونکہ وعدہ خلافی کرنا یہ منافقین کی قسمتوں میں سے ہے اور چھ نمبر پہ ری یہ ہے کہ صبر کیا کرے جب بھی کوئی وقت مشکل کا آ جائے کوئی لڑائی ہو جائے تمہاری کسی دشمن کے ساتھ اس وقت جب مشکل وقت تمہارے اوپر آ پڑے تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے یعنی تم نے صبر سے کام لینا ہے یہ چھ چیزیں اللہ رب الخت نے اس بیر کے اندر بیان فرما دی اور فرمایا کہ یہ بیر اس کو کہتے ہیں یہ ہے وہ پوری نہیں کی اگر ان پر تم عمل کرتے ہو سمجھ لے کہ تم پوری نکی پر اتر رہا صرف ہرلے کا مسالہ لے کر اسی پر باہر باسا کرنا یہ پوری نیکی نہیں ہے پوری نکی کے طرف آ جاؤ تو اس میں کیا ہے یہ چھ قسمیں ہیں پھر ہر قسم کے کی آگے کیا ہے آگے شاخیں اللہ رب العزت نے اس کا کیا کیا بیان فرما لیے واقع مسلح نماز کا قائم کرنا یہ بھی نیکی ہے پانچ پنجاب نمبر زکا اور اتہائی زکا جو ہے زکاف کا دینا یہ بھی نیکی ہے لمبا پرماتے کو ادا کیا کرے ول مو فون بیاہدی یہ بھی نیکی ہے جو افا کر دیں اپنے عہد کو جب اہد کریں جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کریں اگریمنٹ کرے تو اس کو پورا کرے وعدہ خلافی نہ کرے اور آخری جو ہے نیکی وس فاویری نہ نکوکار لوگ وہ ہیں جو کہ صبر کرنے والے ہیں تین ہی ہیں اقین صر یہی لوگ ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں اور سچے کہلانے کے مستحق ہیں اور اولا اکمل مستقول اور یہی لوگ متقی ہیں تم نے کہاں سے دعوی کر دیے کہ قبلے کے مسئلے پر الجھ جاؤ اور اسی کو پکڑو تم متقی بن جاؤ یہ نیچی کے کام نہیں اللہ فرماتے ہیں صرف نیکی یہ نہیں ہے بلکہ نیکی میں یہ چیزیں ہیں اور ان کو سیکھے اس پر عمل کرتے رہو تو تم نیکی کے راہ پر گامزن ہوں گے ورنہ تو تمہاری یہ صرف ہونا یہ تمہاری کیا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے لہٰذا یہ تو تم کیا کرتے ہو انادن اور حسدن یہ کام کرتے ہو اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں احساس کے بارے میں اللہ نیکی کا بیان اللہ نے کر دیا ابھی کچھ احکامات کا اللہ رب العزت یہاں کیا فرماتے ہیں یعنی بیان فرماتے ہیں کیونکہ زمت میں قصاص کے بارے میں بھی نا انسان کرتے تھے اسلام نے شریعت نے قصاص کا معاملہ برابر پر کیا کر دیا طے کر دیا اور قصاص کے مسئلے میں یہ ہے کہ صرف اور صرف مقتول کا بدلہ قاتل سے لیا جائے گا قاتل کے باقی ورثے سے یہ بدلہ نہیں لیا جائے گا جو مقتول کے ورثہ ہے وہ بدلہ لینے کا حقدار ہے لیکن صرف اور صرف قاتل سے قاتل کے بھائی کو قاتل کے بچے کو قاتل کے باپ کو قتل مل جائے گا جس نے قتل کیا ہے وہی قتل کیا جائے جس اس کے بدلے اگر وہ ورثہ اس کو احساس کرنا چاہتے ہیں اگر بولنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وہ ان کا اقرب التخری انتخاب ہے لہٰذا یہ سب سے بہترین عمل ہے کہ آپ آفواہ اور درگزر سے کام لیں تو اللہ ربزت یہاں برابری کے طور پر قصاص کا احکامات بیان کرماتے ہیں جو قصاص میں زمانے جاہلیت میں ناانصافی ہوا کرتی تھی. مثلا ایک عورت ہے اس نے ایک مرک کو قتل کر دیا تو اسی عورت مر کے بدلے میں قصاص کیا جائے زمانۂ جاہلیت میں ایسا نہیں ہوتا تھا پتا ہمارا تو گندہ مرا ہے آدمی مرا ہے تو لہٰذا ہم آدمی ہی ماریں گے حالنکہ آدمی کو کیسے مار رہے ہیں تم نے قاتل تو عورت ہے تو قاتل ہی مارا جائے گا لیکن تم نے وہ کہتے ہیں کہ نہیں مرد کا در بلند ہوتا ہے کس سے عورت سے لہٰذا اگر قتل عورت بھی کیا ہو تو عورت کے خاندان سے ہم مرد کو قتل کریں گے کس طرح یہ بے انصافی کرتے تھے تو لہٰذا یہ ہم مم. یہ بات مم. نہیں مانتے ٹھیک ہے نہیں اللہ ربج فرماتے ہیں یہ احکام بیان کرتے ہیں یہ آیو اللہ دینا کو تیوار اے کمر کے ساس اے ایمان والو تمہارے اوپر اللہ نے فرض کیا ہوا ہے مقرر کیا ہوا ہے قصاص یعنی بدلہ لینا برابری کا پھر قتل قتلہ کے بارے میں قتل سے مراد یعنی جو مقتول کیے جاتے ہیں جس کو قتل کیا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں تمہیں شریعت میں اجازت دے دی کہ برابری کا کیا لے لے تم اپنا بدلہ لے برابری کس طرح ہے الفور اللہ نے فرمایا کہ حر کے بدلے میں حر قتل کیا جائے گا ایک آزاد آدمی اٹھا کسی آزاد آدمی کو مارا تو اسی آزاد آدمی کو اس آزاد آدمی کے بدلے میں مارا جائے گا وہ الادال بلاوت غلام مارا جائے گا غلام کے بدلے میں اور ہنسا بلونسا اور عورت کے بدلے میں عورت ماری جائے گی ٹھیک ہے نا جی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ کیا کرے تو لہذا اس میں کیا ہے برابری کی بات ہے تم نے درجات اپنی طرف سے نہیں بنانے یہ اللہ رب العست نے ساری کیٹیگری بیان کر دی امن او فی الحمن افیشن جس کو آفا کیا جائے اس کے لیے قتل کے مسئلے میں اس کے بھائی کی طرف سے یعنی مقتول کے مرثہ کی طرف سے کوئی چیز تو پھر کیا ہے بھائی اتباع بن معروف تو پھر اتباع کرے معروف کی مطلب کیا ہے اس میں مراد یہ ہے کہ مقدول کے جو وارث کی طرف سے کچھ معافی دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کر مطالبہ کرنا یعنی اتباع کرے معروف کا ذیت وعدہ سام اور اس کی طرف اس کے حق خوش اسلوبی سے کیا کرنا ہے ادا کرنا ہے ٹھیک ہے نا جی خوش اسلوبی سے کیا کرے اس کا حق ادا کریں اس کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے اور زبردستی نہ کیا جائے وعدہ تخریف ہوں میرا رب بھی تم اللہ فرماتے ہیں یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے تخریف تمہارے اوپر پہنے تو ظلم کرتے تھے زور لوگ کمزور لوگوں کو کچل دیتے تھے ایک قاتل نے قتل کیا مختول ایک ہے اس کے بدلے میں دو تین یہ قتل کرتے تھے اللہ فرماتے یہ آسانی فرماتی اللہ نے تمہارے اوپر رحمت اور تمہارے رب کی طرف سے یہ رحمت ہے اوپر رحمت اسی لیے ہے جب قصاص کا مسئلہ ہو اور قصاص جاری کیا جاتا ہے اس وقت پھر معاشرہ سیدھا رہتا ہے پھر قتل و تو نہیں ہوتا کوئی آدمی پھر کس نہیں کرتا وجہ یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے آج اپنے حجی جس شریف کو قتل کر دیا تو کل اس کے بدلے میں میں قتل کیا جاؤں گا تو وہ پھر احتیاط کبھی بھی قتل نہیں کرتا اور یہ جورت کبھی کرتا نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت اس لیے ہے کہ تم اس گندے بیماری سے اللہ نے تمہیں نکال دیا اور تمہیں بچا کے رکھا ہم بعد ہزار جو تجاوز کرے جو زیادتی کرے اس کے بعد بھی یعنی جب احساس لینے کے بعد یا افواہ درگزر کرنے کے وقت وہ تجاوز پھر جا کے ان میں سے کوئی خطر خالم عزاب علیم اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے درناک عذاب یعنی درناک عذاب کا پھر یہ مستحق ہے اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں کیونکہ اس نے کیا کیا یعنی ببلہ لینے کے بعد یا معافی کرنے کے بعد بھی پھر کیا, کیا؟ اپنا بدلہ لے لیا لہٰذا یہ پھر درناک عذاب مستحق ہے اللہ فرماتے ہیں حیات الباق ہمارے لیے خصاص میں زندگی ہے زندگی اس لیے ہے کہ اگر کساس کا شریعت میں شریعت نافذ اور قصاص جاری کیا جاتا ہے قاضی کی طرف سے تو یہ حیات ہے تمہارے لیے مطلب یہ کرے گا وہ ہمیشہ سیدھا رہے گا یہ قتل کا معاملہ ختم ہو جائے گا ڈر کی وجہ سے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ یہاں ختم ہو جائے گا ایک مسئلہ یہ ہے کہ قاتل کو مختولین کے وارثے نے کیا کر دیا احساس کے مسئلہ رفع دفع ہو گیا باقی یہ جو بیماری ہے یہ نسلوں کے اندر نہیں چلے گی بات یہاں ختم ہوگی بس قتل ہو گیا قتل کا بدلا لیا گیا بس بہت ختم آگے کسی کو کسی کے اوپر کوئی حق نہیں رہا تو لہذا یہ مسئلہ یہاں رفع دفاع ہو گیا ورنہ تو نسل در نسل دشمنیاں چلتی تھی ایک سو بیس سال تک لڑائی چلتی رہی اوس اور حضرت قبیلوں کے درمیان میں جو کہ مدینہ منورہ میں تھے وہ آباد تھے اوس اور حضرت دو قبیلے تھے ان کے درمیان میں ایک سو بیس سال تک یعنی نسل در نسل یہ لڑائی چلتی رہی ایک طرف سے اسی طرح دوسری طرف سے یہ قتل گے ان لوگوں کا۔ اللہ رب ذکرنے کے بعد بھائی بھائی بن گیا بس میں تو یہ ان کی کیا دشمنیاں چلتی تھی اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی ہے تمہارے لیے اس میں لا اللہ کون کہ تم بچ جاؤ یعنی تم بچو گے کس سے اس کی خلاف ورزی کرنے سے ایک دفعہ قصاص کا کم مسئلہ رفع دفع ہو گیا کہ شاید آئندہ تم بچ جاؤ آئندہ تم اس طرح حرکت نہیں کرو گے لہذا تم زندہ رہو گے کوئی تمہیں نہ کرے گا نا تم قتل کرو گے واتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والقرابين بالمعروف حقا على المتقين يهاسه مساله الله ربنا بيان کرنا چاہتا ہے ارادتا کہ رکھوں تک اونچائش تک لیکن مشکل في قصاص حياهن یہ ایت ہو شا علیمید اور احدن موت ایک سو اسی نمبر عائد سے انشاء اللہ سبق کا آغاز کریں گے تو اسی وقت ان اللہ بجے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے جو احکامات ہیں پرانی احکامات ہیں رسول اللہ صلیم سلحن ہیں ان سب پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق قال فرمائے واخر دعوانا ان الحمد لله رب